السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز مسجد علیہ السلام فرمان من اللہ, اللہ جیسے چاہتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کے سمجھ عطا فرماتا ہے ورنہ کوئی کتنا عقل مند کیوں نہ ہو کوئی اتنا صاحب علم کیوں نہ ہو جسے چاہے ابو الحکم کیوں نہ کہا جاتا ہو جس کے پاس آ کر کے لوگ فیصلے کیوں نہ کرواتے ہوں جس کے پاس آ کر کے لوگ اپنے مسائل حل کیوں نہ کرواتے ہوں لیکن اگر اللہ ہدایت نہ دے تو پھر وہ ابو الحکم سے ابوال چہل بنتا ہوں بنتا ہے سب سے پہلے یہ توحفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے یہ اللہ سے مانگنی چاہیے توفیق کہ اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے آئیے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اعتماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے. اس موضوع کو رکھنے کا موقع اس لیے آیا ضرورت اس لیے پیش آئی نمائندہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حصبوں کے ساتھ بڑے کے ساتھ نوازا لیے اللہ ان کے علم عمل اور صحت کے اندر برکت فرمائے آپ احباب کو علم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں اور آپ کی زندگی گزر چکی ہے جمعے پڑھتے ہوئے زندگی گزر چکی ہے تقریریں سنتے ہوئے دروس سنتے ہوئے آپ لوگوں کو اتنے مسائل کا علم ہو چکا ہے کہ اگر امام صاحب مسلح پر بیٹھے ہوں ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو پاس بیٹھے ہوئے چار ساتھی امام صاحب سے پہلے بول پڑتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے اس کو یوں کرنا چاہیے اتنے وسائل کا ہمیں علم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہماری تجارت سلاد و سلام کے طریقہ کے مطابق کیوں نہیں ہے ہمارا اخلاق نبی علیہ سلاد و کی سیرت کے مطابق کیوں نہیں ہے ہمارا جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا اور چلنا ہمارا یہ پانچ فٹ کا جسم یہ بھی دین اسلام کے مطابق کیوں نہیں ہے ہماری شکل و صورت ہمارے سوچنے کا انداز ہمارے اعمال یہ تمام کے تمام معاملات کیوں ہیں یہ تمام کے تمام معاملات ہمیں علم ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ سلاد و کی بات کا علم تو ہے لیکن نبی علیہ سلاد کی بات پر اعتماد نہیں ہے اگر ہمیں اعتماد ہو سلاد و سلام کی بات پر تو پھر اس انداز سے ہماری زندگی نہ گزرے حضرات گرامی قدر روڈ پر آپ چل رہے ہو آ کر کے کوئی بھائی بتائے کہ اس راستے پر نہ چلیے آگے ڈاکو بیٹھے ہیں آپ کا مال لوٹ لیں گے آپ اس مسافر پر یقین کر کے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر نبی علیہ اللہ سلام اعلان فرمائے اے میری امت کے لوگوں یہ راستہ اختیار مت کرو یہاں سے آپ کا ایمان لوٹ جائے گا آپ نہیں مانتے آپ کو اس مسافر پر یقین نبی علیہ السلاد وسلام کی بات پر یقین نہیں ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے یہ یہ حلال چیزیں ہیں چھوڑ دیجئے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی جان بچ جائے گی آپ ڈاکٹر پر یقین کرتے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور اگر نبی علیہ السلام فرمائیں میری امت کے لوگوں یہ یہ حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے آپ کا ایمان بچ جائے گا ہمیں علم ہونے کے باوجود ہم وہ حرام راستہ اختیار کرتے ہیں اس سوال کا جواب آپ مجھے دے دیجیے ہمیں ڈاکٹر پر تو یقین ہے لیکن جن کی بات پر ہم نے سب سے زیادہ یقین کرنا تھا جن کی بات کے اندر رائے کے برابر بھی شک کی کوئی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں وہ ما یونتی کو انل الحوا جو اللہ کی وحی کے گفتگو ہی نہیں فرماتے اعتماد کریں لیکن ہم نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا آپ کی زندگی کے تمام شعبہ جات اعتماد پر چلتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہو آپ جب تک اپنے بھائی پر یقین ہے اور اعتماد نہ ہو آپ اس شخص کے ساتھ نہیں کرتے سے کوئی ایک سو پر اعتماد نہیں ہوتا ہے ہر لمحہ ہر لاسا اعتماد کے ساتھ چلتے ہو لیکن جن کی بات پر آپ نے اعتماد کرنا تھا ان کی بات پر اعتماد کیوں نہیں کیا ہے مجھے میں نے آپ کو کوئی مسائل نہیں بتلانے میں نے تو آپ نے زندگی بھر سنا ہے میں نے آپ کو وہ یاد کروانا ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد آپ جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیے اور آپ مسلمان کے مسلمان رہیں گے دیکھیے گا اور اپنی زندگی کی کتاب میں بھی چھو کر کے دیکھیے گا نبی علیہ السلام سلو خدا بیا فرما رہے ہیں اور کافر شرط لکھوا رہا ہے کافر کہتا ہے اگر کوئی میرا ساتھی آپ کی طرف چلے جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے اور اگر آپ کا کوئی ساتھی ہماری طرف آ جائے گا ہم نے واپس کرنا تھوڑا سا آپ نے بھی میرے ساتھ بولنے تاکہ آپ سوئے سوئے نہ رہیں کہتا ہے اگر آپ کا کو کوئی ساتھی ہماری طرف آ جائے گا ہم نے واپس کرنا ہم نے واپس نہیں کرنا اب کیسی عجیب شرط ہے علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک منظور ہے دوسری شرط لکھوائی ابھی آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں ہے اگلی بار عمرہ کے لیے تشریف لائیے گا آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے جلالی طبیعت کے صحابی آگے بڑھتے ہیں, عرص کرتے ہیں. اے اللہ کے پیغمبر کے سلو کیوں فرما رہے ہیں آپ ہر شرط کیوں منظور فرما رہے ہیں اگر یہاں پر جنگ ہو جاتی ہے تو ہمارا جہاد اللہ میں لڑنے والا مجاہد جہاد فی اللہ کے اندر جام شہادت نوش کرتا ہے پھر بھی سودا مہنگا نہیں ہے آپ پھر اتنا اتنی شرطیں کیوں مان رہے ہیں یہ صبح مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ علیہ و سلام نے عمر کو فرمایا الخطاب انی رسول اللہ اور خطاب کے بیٹے سن میری بات اگر تجھے یہ سنو سمجھ نہیں آ رہی تو صرف اتنی بات سمجھ لے کہ جو سلوک کر رہا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ بڑی عجیب بات حدیث رسول سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے حدیث رسول تو ایسے ہی ہے نبی علیہ سلاد وسلام کا فرمان تو ایسے ہی ہے لیکن میرے بڑوں نے یوں کہا ہے میرے اماموں نے یوں کہا ہے میرے پیر نے یوں کہا ہے تو یہ ہے آپ علیہ کی بات پر ہمیں, ہونا چاہیے ہمیں یقین ہونا چاہیے جو آپ نے فرما دیا ہے حق اور سچ فرما دیا ہے کیونکہ آپ علیہ و سلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے عاشق میں آپ کو زبان مصطفیٰ کی اہمیت بتاؤں اور کو بتاؤں نبی علیہ السلام السلام کی شان کیا ہے آپ کے ایک صحابی ہیں آپ کے صحابی بھی ہیں آپ کے جان بھی ہیں آپ کے وفادار بھی ہیں بھی ہیں آپ کے بھی اور نام ہے ان کا آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کی زبان سے کوئی بھی چملا نکلتا ہے اس کو اپنی ڈائری کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں آپ کی زبان ادھر سے کوئی بھی بات نکلتی ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں ایک روز ایسا ہوا کے سرداروں نے ہوتے ہیں کبھی وہ محبت بڑے انداز میں ہوتے ہیں کبھی وہ بشیر ہوتے ہیں کبھی وہ نظیر ہوتے ہیں آپ ہر بات نہ لکھا کریں کبھی لکھ لیا کریں کبھی چھوڑ دیا کرے حضرت پوچھا سلا آج, آج کل میری باتوں کو لکھتے نہیں ہو عرض کی اللہ کے پلمبر اور سرداروں نے منع کر دیا ہے آپ کبھی کس انداز میں ہوتے ہیں کبھی کس انداز میں ہوتے ہیں کبھی لکھ لیا کر سوائے نکلتا ہی نہیں میں غصے میں ہوں بھی لکھ لیا کریں میں محبت بھی لکھ لیا کریں کسی جملہ نکل گیا تو اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے آئیے حضرات گرامی قدر آپ علیہ السلات وسلام کی بات پر نبی علیہ سلاۃ وسلام کے صحابہ نے کس انداز کے ساتھ اعتماد کیا اور میں نے صورت الحق کا آیت نمبر ایک دو تین اور چار آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے صحابہ کے نے آپ کی بات پر اعتماد اور یقین کیا ہے صحیح البخاری کی روایت ہے آپ سلاۃسلام کی صحابیہ کالا اس کا رنگ ہے آ کر کے آرس کرتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر اتنی ہو مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے و انی شپ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا سطر ہٹ جاتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں میں کے سے دو اللہ اللہ اگر چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں کائنات کا مالک تجھے شفا فرما دے گا ان صبر والا گل اور اگر صبر کر لے اپنی اس بیماری کے اوپر کائنات کا یقین کا انداز دیکھیے گا آپ بھی تو لوگ ہیں آپ اعتماد کے بغیر کسی کو ایک کلو چینی بھی نہیں دیتے ہیں ادھار جب تک اس پر آپ کو اعتماد نہیں ہوتا یہاں تو پوری زندگی کا معاملہ ہے ان کو یقین ہے کہ اگر نبی علیہ نے میرے لیے دعا فرما دی ابھی اسی وقت اسی لمحہ کائنات کا مالک مجھے شفائیں عطا فرما دے گا اور دوسری بات پر اعتماد ہے ایک سودا ادھار مل رہا پوری زندگی بیماری کے اندر پریشانی کے اندر گزارنے کے بعد پھر جا کر کے مجھے جنت ملے گی لیکن ان کو نبی علیہ السلاۃ و کی بات پر اتنا اعتماد اور یقین ہے عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر اگر آپ کی زبان سے کے جملے نکل گئے ہیں میں ساری زندگی اپنی اس بیماری کے اوپر صبر کروں گی کیونکہ مجھے آپ علیہ السلاۃ و کی بات پر یقین اور اعتماد ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بازار میں لیٹا ہے دکان پہ لیٹا ہے اور روڈ کے اوپر لیٹے ہوش ہو جاتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں اور ایک آگے بڑھ کر کے اور گزارش کے اللہ کے پیغمبر میں صبر کروں گی ایک دعا فرما دیجیے میرا سطح نہ ہٹے میرا پردہ رہے آپ صحابہ فرماتے ہیں تو پھر زندگیاں اسی انداز سے گزرا کرتی تھی جس انداز سے آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہے آئیے نبی علیہ السلام صحیح الباری کی روایت ہے ایک ہزار چار سو باسٹھ نمبر ہے آپ علیہ السلام السلام عید الفطر کا عید کا خطمہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے یہ جانا کہ عورتوں کی طرف آواز نہیں صحیح طریقہ سے پہنچی آپ عورتوں کے خیموں کے قریب آ کر کے خطمہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے کوئی تین چار گھنٹوں کی تقریر نہیں کی آج ہم سنتے ہیں نا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا خطمہ بھی سن لیتے ہیں سب کچھ آپ نے خود با ارشاد فرمایا آپ مرماتے ہیں یا شرت की جماعت तुम ستہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے اکثریت تمہاری جہنم کے اندر دیکھ کر کے آیا ہوں آج کی عورت بھی نبی علیہ السلاۃ السلام کے آپ مجھے بتائیے نا کیا عورت کو معلوم نہیں ہے کہ پردہ کرنے کا حکم نبی علیہ السلاۃ نے دیا ہے کیا عورت کو معلوم نہیں ہے کہ پردے کی آیات کا علاج کرت نے نہ صرف فرمائی ہے کیا عورت کو اس عدیز کا علم نہیں علیہ السلام نے خوشبو لگا کر کے باہر جانے سے منع فرمایا ہے کہ عورت کو معلوم نہیں ہے کہ کس انداز کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جاتی ہے اور سٹور کے کے اوپر جا کر خود مانگتی ہے کی فرمانی کرنی ہے آپ سود لیتے ہیں آپ کو اس چیز کا کیا علم نہیں ہے کہ سود حرام ہے آپ رشوت دیتے اور لیتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے آپ کو ہر لمحہ بات کا علم ہے لیکن کی اور ہماری زندگی بغیر عمل کے کیوں گزر رہی ہے کیونکہ اعتماد اور یقین نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی انداز دیکھیے گا سلام کی زبان سے یہ جملوں کا نکلنا تھا فرماتے ہیں حضرت بلال آپ کے ساتھ ہیں آپ فرماتے ہیں عورتوں نے سبھی کچھ جو کچھ ان کے کے پاس تھا عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر کر صدقہ اور خیرات کیونکہ انہیں نبی علیہ السلات کی بات پر اعتماد تھا میں کیا مسائل آپ کو بتاؤں میں کون سائلم علم آپ کو بتاؤں ہماری تو بنیاد ہی کمزور ہے ہمیں تو ان کی بات پر اعتماد ہی نہیں ہے اور جن کا نام ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے آپ نے پوچھا جلابیب آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کروائی ہے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کالا سا میرا رنگ ہے پھٹا نے دینا تو سلام فرماتے ہیں کہ اگر میں رشتہ آپ کا میں کروا دوں تو کیا ٹھیک ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے آپ فرماتے ہیں فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جائیے اور اسی جا کر کے میرا پیغام دیجیے آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو مجھے نبی علیہ و سلام نے بھیجا ہے یہ شخص اندر جاتا ہے جا کر کے اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنے لگتا ہے کالا سا کا رنگ ہے ہماری بیٹی حسین رشتے اور ہم ٹھکرا چکے ہیں یہ اور بیٹی پردے کے پیچھے سے سن رہی ہے پردہ ہٹاتی ہے آگے بڑھ کر کے کہتی ہے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ کے حکم کو واپس کیسے ٹھکرائے کی میں اس بات پر راضی, ہوں میں اس شخص پر راضی ہوں جس شخص کو نبی سلاۃ نے میرے لیے پسند کیا ہے میں نبی سلاۃسلام کی رضا کے اندر نہ دیکھیے آیا کون ہے آپ یہ دیکھیے نبی علیہ کی سلاد و سلام کی بات کو مان لیتی ہوں اگر میں اس کا اس کا حسن و جمال نہیں دیکھتی میں اس کی مان و دولت کو نظر انداز کرتی ہوں صرف نبی علیہ کی سلاد کی بات پر اعتماد کر سلام کی بات پر اعتماد کیا پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھٹا پُرانا لباس تھا لیکن اعتماد کیا بدلتے گھرانہ تھا تو حضرت بیب کا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایسا ہو نہیں سکتا حضرات نہیں سکتا آپ مشورہ کرتے ہیں نا؟ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو کاروبار کرنا ہو بیٹی کا رشتہ کرنا ہو اہم معاملات کرنے ہو تو آپ کسی سمجھدار انسان کو تلاش کر کے اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ مشورے میں خیر ہے مشورہ کیا جائے آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو اس بات پر یقین ہے نا کہ پوری کائنات کے اندر نبی علیہ السلاط و السلام سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہے نبی علیہ الصلاۃ و سے بڑھ کر کوئی سیانہ نہیں ہے آپ نے مشورہ کرنا ہونا تو آ کر کے حضور علیہ سلاد و سے کیا کیجئے آپ نے تجارت کرنی ہو آ کر اس کے سے پوچھئے احادیث کو کھولئے اور پوچھئے کہ آپ علیہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے ایسا کوئی عمل نہیں جو آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر نہ ملے گا کوئی زندگی کا معاملہ ہو آئیے آپ علیہ السلاۃ وسلام سے مشورہ کیجئے میرا یہ ایمان ہے اگر ان کی بات کو مان کر کے آپ کو عمل کر جائیں گے کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ اعتماد اور یقین رکھیے آشف اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں آپ سلاۃ وسلام اور یہ بھی روایت جو ہے صحیح البخاری کی دو ہزار سات سو اٹہ روایت ہے آپ سلات و السلام منجاس جیشل الجنہ اعلان فرما رہے ہیں آج جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چندہ لے کر کے آئے گا اس کے لیے جنت کا ٹکٹ اس کے لیے جنت کا سیٹی فکیت ہے صحابہ دوڑ پڑے. صحابہ دوڑ چندہ لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں حضرت ابو بکر بھی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی چل پڑے ہیں آج حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی حکم سلاسلام فرماتے ہیں ابو بکر آگے لیکن آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا کیونکہ آج میری مالی حالت ذرا تگڑی ہے حضرت عمر فرما رہے ہیں آج میرے پاس مال زیادہ ہے ابو بکر کے ماس مال تھوڑا سا کم ہے آج مال میں زیادہ لے کر کے آؤں گا اور اس دین کے کام کے اندر میں آگے بڑھ جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامان لے حضرت ابو بکر کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں آج حضرت عمر بڑے خوش کھڑے ہیں آج میں ابو بکر سے آگے نکل گیا دیکھنے میں حضرت عمر کا سامان سادہ ہے حضرت ابو بکر کا ہم ایک, ایک دوسرے سے پیچھے ہٹتے ہیں ہمارا بھی ایمان ہے حضرت عمر بڑے خوش کھڑے ہیں اب علیہ السلات لے کر کے آئے اب دیکھنے میں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو عمر کیا لے کر کے آئے ہو لیکن میں قربان جاؤں آپ علیہ السلاۃ وسلام نے اپنا سوال ہی تبدیل فرما دیا آپ پوچھنا آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں سوال تو موقع کا یہی تھا عمر سوال جو میں نے کیا ہے اللہ کے پیغمبر دیکھیے میں کتنا سامان لے کر کے آیا ہوں ابو وکر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ میں سامان لے کر کے آیا ہوں لیکن آپ علیہ السلام نے سوال ہی تبدیل فرما دیا آپ فرماتے ہیں اب لی یا عمر. اے عمر گھر والوں کے لیے کیا ابو کی اب لی بکر. بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے ابو بکر عرض کرتے ہیں سونی اللہ, ہی ہی. اللہ کے پیغمبر سارے گھر کے اندر جھاڑو دے آیا ہوں جو کچھ تھا آپ کی خدمت نے پیش کی کر دیا ہے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا صبحان اللہ صحابہ کرام کی شان سن کر کے کم بز کم آپ کے چہرے پر مسکراہر تو آنی چاہیے صبحان اللہ حضرت ابو بکر عمر اور یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو مال کی محبت ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے لیکن یہاں پر انداز کیا ہے آپ علیہ السلاۃ وسلام کی زبان اطر سے جملے نکلے ہیں آج جو جہاد کے لیے چند لے کر کے آئے گا اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے اب صحابہ کو آپ علیہ السلاط وسلام کی اس بات پر اعتماد تھا اس بات پر یقین تھا کہ آپ نے جنت کی بشارات والی احادیث نہیں سنی ہے کہ یہ عمل کرو گے تو ایسا ہو جائے گا یہ عمل کرو گے تو ایسی زندگی بسر ہوگی سبھی کچھ معلوم ہے لیکن ہمیں تو اعتماد اور یقین نہیں ہے وہ مال بھی قربان کیا کرتے تھے میں یوں کہوں ان کو تو آپ علیہ تو السلام کی بات پر اتنا اعتماد تھا اعتماد کر کے انہوں نے مال بھی لٹایا ہے اور اعتماد کر کے انہوں نے جانے بھی قربان کی سبحان اللہ بدر کا میدان آپ دیکھیے تین سو تیرہ کتنے کتنے تین سو تیرہ صرف کچھ بزرگ ہیں کچھ بچے ہیں کچھ نوجوان ہیں سامنے ایک ہزار کا لشکر ان کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے سبھی کچھ نہیں ہے تھا تو صرف آپ علیہ السلات و سلام پر اعتماد تھا جان जान پر رکھ کر کے جب پدر کے میدان میں اتر پڑے ہیں فرشتے زیرا پہن کر کے ان کی مدد کو پہنچ چکے ہیں یہ انداز آج بھی ہو سکتا ہے یہ انداز آج بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن تم ان کی بات پر اعتماد کر کے دیکھو تو صحیح نہ. ان کی بات پر یقین کر کے دیکھو تو صحیح نا مدد آج بھی اتر سکتی ہے قطار در قطار آئیے حضرات گرامی قدر آپ کو آگے لے کر کے چلوں آپ سلام ابھی چندے کا اعلان فرما رہی ہیں آپ بھی پیغمبر آپ کا حکم ہوا ہے آپ نے چندے کا اعلان فرمایا ہے عثمان کیسے پیچھے ہٹے ایک سوٹ سو سامان کا لدا لدایا آپ بڑے پڑھے لکھے اور بزنس مین لوگ ہیں آپ ایک کی قیمت لگائیے, لگائیے. بتوائیے نا ایک اونٹ دو اونٹ تین اونٹ پھر ایک سو اونٹ اور صرف ایک سو نہیں دو سو اونٹ دو سو بھی نہیں تین سو اونٹ تین سو بھی نہیں چار سو 400 بھی نہیں 500 میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے 600 اون سامان کا لدا لدایا آپ علیہ الصلات والسلام کی بات پر اعتماد کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قربان کر دیا سبحان اللہ یہ اعتماد اور یقین تھا جب یہ انداز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلات والسلام نے دیکھا آپ نے خوش ہو کر کے حضرت کیا ہے اس کے ساتھ یقین کیا ہے کہ عمل کیا ہے اس کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثی سکے نقدی پیسے بھی چاہیے آپ گھر کے اندر جاتے ہیں جتنے سکے ہوتے ہیں تقریباً ایک ہزار سکے آپ لے کر کے آپ چندے کے لیے لے کر کے آئے ہیں اور آ کر کے ان ڈیل دیے ہیں آج میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا اور اگلے جملے سنیے حدیث کے پہلے کیا خوشخبری فرمائی تھی کہ آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرو پھر بھی جنتی ہو آپ علیہ السلاۃسلام کی بات پر حضرت عثمان نے اتنا اعتماد کیا کہ آپ نے اپنے جملے تبدیل فرما دیے اب آپ فرماتے ہیں عثمانہ بادل یوم آج کے بعد عثمان کوئی گناہ کر بھی لے عثمان پھر بھی جنتی ہے اس سے کوئی گلتی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنت ہی سبحان اللہ روایت کا نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ بڑا موتورہ اسٹیج ہے کسی اور کہانی بیان کرنے کا میری عادت نہیں ہے یہ وہ صحابہ تھے آج وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے طریق کے اندر یہ گلتی کی وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں انہوں نے تاریخ کے اندر یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا میں کہا کرتا ہوں کہ تم ان کی ان کی غلطیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو یہاں دیکھو آپ فرما رہے ہیں اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے اور جب کائنات کرب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں اگر ان سے اب کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے گی اللہ معاف ہے آپ سلاۃ ایک روز جو ہے سودا فرما رہے ہیں وہ گھوڑا بیچ رہا ہے آپ گھوڑے کا سودا فرما رہے ہیں میں آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہوں آپ آگے بڑھے پیچھے دیکھا وہ یہودی کسی اور کو گھوڑا بیچ رہا ہے آپ واپس آئے اور کہا ابھی تو آپ کا اور میرا سودا طے پایا ہے ابھی تو آپ کا اور میرا سودا ہو گیا ہے آپ کسی اور کو کیوں بیچ رہے ہیں یہ گھوڑا تو میرا ہو چکا سودا تو طے پا چکا ہے وہ کہتا ہے میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا آپ فرماتے ابھی آپ کا اور میرا سودا طے ہوا کہا نہیں اگر آپ کا میرا سودا طے ہوا ہے تو کوئی گواہ کے آئیے موجود نہ دیکھا نہیں ہے تو گواہی کوئی کیسے دے سکتا ہے ابھی یہ آپ کی بات ہو رہی ہے حضرت رضی اللہ تعالی پاس سے گزر رہے ہیں ان کے کام میں آواز تک میں نے گواہی بڑھتے گھوڑا خریدا ہے اس نے گھوڑا دے دیا آپ آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں خود بتاؤ تو صحیح نہ جب میں نے سودا طے پایا تھا تب آپ موجود نہ تھے سودا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں جب آپ نے دیکھا نہیں پھر آپ کی زبان سے جملے نکل گئے کہ میرا اور تیرا سودا طے ہوا اور میں نے وہ جملے سن لیے اب مجھے آپ کی بات پر اعتماد ہے آپ کی بات پر مجھے یقین ہے اللہ کے پیغمبر ہم نے کی بات کو مان کر کے تو جنت اور جہنم کو مان لیا ہے گواہی ہے صحابہ جب بھی زندگی کے اندر آپ کو دو گواہیوں کی ضرورت پڑے اور آپ کو میرا اکیلا خزیمہ مل جائے اس کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر قبول کر لیا کرنا سبحان اللہ انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تب یقین کرتے اور ہمارے پاس تمام احادیث پڑی ہوئی تمام احادیث ہمیں علم ہونے کے باوجود پھر بھی ہم یقین نہ کریں پھر بھی ہم اس پر عمل نہ کرے تو یہ ہمارا نصیب ہے, ہے سلام پر کس نے کیا کوئی بتائے گا حضرت ابو بکر ربی اللہ تعالی اب ابھی نہیں سمجھے یہ جو بڑے بزرگ احباب تشریف رکھتے ہیں ان کو معلوم نوجوانوں کو بھی معلوم جب کوئی جماعت کو شروع کیا جاتا ہے جب کسی دعوت کو شروع کیا جاتا ہے تو پہلے ابتدائی دور کے اندر بڑی تکلیفیں آتی ہیں اور لوگ ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب سب لوگوں نے اور آپ علیہ کو سلام کے اپنے لوگوں نے جب آپ کی بات پر اعتماد کرنے سے انکار کر دیا آپ نے اعلان دیا نا بولو لا الہ الا اللہ اور مجھے نبی تسلیم کر لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تمام لوگوں نے انکار کر دیا وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کلما پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں اور وہاں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی سب سے پہلے آپ پر اعتماد کرتی ہیں یہ اعتماد یہ یقین ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سب سے زیادہ کیا ایک روشن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی آپس کے اندر تھوڑا سا جھگڑا تھوڑی سی چب ہو جاتی ہے حضرت رسول اللہ, صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلان کر کے انکار کر دیا تھا لیکن یہ ابو بکر تھا جس نے کہا آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں میں آپ کی بات پر اعتماد کرتا ہوں مجھے یہ بڑا پیارا ہے اور آپ علیہ سلات و سلام پھر ایک روز جنت کے دروازوں کا احد من کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے جو جنت کے آٹھوں دروازے جس کو پکاریں گے آپ نے فرمایا جی ابو بکر ہے ایک خوش نصیب اور وہ اور کوئی نہیں ہے وہ تو ہی ہے سبحان اللہ تجربہ جنت کے آٹھوں دروازے اپنی طرف پکاریں گے اور شہادت سمجھیں گے کہ ہمارے سے ابو بکر داخل ہو جائے حضرات گرامی انداز ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام کا صحابہ رام نے اپنا مال بھی قربان کیا آپ السلاۃ سلام کی بات پر اعتماد کر کے صحابہ کے نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا آپ السلاۃ السلام کی بات پر اعتماد کر سامنے باپ کھڑا اور باپ کہتا ہے آجا میں تجھے اس لیے چھوڑ رہا ہوں ایک بار کہتا ہوں آجا واپس اپنے ابا اجداد کے دین پر واپس لوٹ آ لیکن ہاتھ کے اندر تلوار ہے جب نہ مانا تو بیٹے نے اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا دیا آپ صاحب علم لوگ موجود ہیں وہ کیا یقین تھا وہ کیا اعتماد تھا کہ سامنے باپ ہے اس کی گردن کو بھی تن سے جدا کر دیا اور حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کا وہ فیصلہ جب قیدی آئے تو کہا جن جن کے رشتے دار ہیں ان کے حوالے کر دیجئے اور یہ ان کی گردنے تن سے جدا کر کے رکھ دیں ایمانی جذبہ صرف یہی تھا کہ اگر آپ علیہ کی بات پر آپ کے احتماد کر لیتے ہیں اور میری اقتدامی گفتگو ہے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں موت کی کشمکش کے اندر ہے تمام حکیموں نے تمام حکیموں نے جواب دے دیا ہے اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے چار بائی کے ساتھ چار بائی بنے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ چاروں پائی بنے آپ آشیزوں کا پریوار رو لگے ہیں آنسو بہا رہے ہیں آپ کے اچانک آم کھلتی ہے آپ اڑتے ہیں مجھے جواب دے اور میں کبھی بے ہوش ہو رہا ہوں کبھی اٹھ رہا ہوں کھانا پینا میرا چھپ چکا ہے اور میں اس تیواری تلک پہنچ چکا ہوں اور آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ میں ابھی مرنے والا ہوں بھی تو پوچھ کر کے دیکھو نا میں ابھی نہیں مروں گا رب کعبہ کی قسم ہے میں ابھی نہیں مروں گا آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا لیکن یہ کیسا اعتماد یہ کیسی گفتگو یہ کیسا انداز ہے لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ابھی نہیں مریں گے و نے آپ کو جواب دے دیا ہے آپ کے لیے کوئی دوائی ابھی میسر نہیں ہے آپ چار پائی کے ساتھ چار پائی بنے ہوئے آپ نے اتنی بڑی بات کہ میں یقین نہیں ہے وہ کائنات میں جو سب سے بڑا طبیب ہے ان کی سبحر سے ایک بار جملے نکلے تھے اور کہا تھا یہ شرونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انے نے اقتل مجھے انہوں نے خوش قبری سنائی تھی اے میرے صحابی تو چار پائی پر نہیں مرے گا جہاد فی سبیر اللہ کے اندر لڑتا لڑتا جام شہادت موش کرے گا سبحانہ یہ ان کا اعتماد تھا یہ ان کا یقین تھا اور آج ہمارا انداز دیکھئے اپنا انداز دیکھ لیجئے تمام کی تمام باتیں اسی بات پر آ کر کے ٹھہرتی ہیں اس کافر نے میں نے جو بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ساری زندگی اللہ سے توبہ کرتے رہے اور ساری زندگی بڑے بڑے جہاد کے میدانوں میں آپ نے حصہ لیا کہ میری جرت کہ آپ علیہ سلو فرما رہے تھے اور میں نے اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا جب تمام شرائط لکھ دی گئی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نامی نامی اس میں کلامی لکھتے ہیں مکمل لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکنے کرنے کی باری آئی نا تو کافر بول پڑا کہتے مجھے منظور نہیں ہے فرماتی محمد اللہ نہیں مانتے ہیں ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں لو تب اللہ کر کو محمد اللہ مانیں گے پھر ہمیں آپ کی اتباع کرنا پڑے گی پھر ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا پھر ہمیں آپ سے پوچھ کر کے زندگی گزارنا پڑے گی پھر ہمیں آپ کی اطاعت کرنا پڑے گی پھر ہمیں آپ اگر ہم نے کا پڑھ لیا آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا پھر یہ زندگی ساری آپ کے کہنے پر گزارنا پڑے گی مانتے ہیں مانتے ہیں ایسے جواب نہ دیجیے اپنی زندگی اپنے شب و روز دیکھیے اور مجھے اس سوال کا صرف جواب دیجیے کافر کہتا ہے ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اگر مانیں گے تو آپ کی اتباع اور فرم آباداری کرنا پڑے گی آپ سے میرا سوال ہے آپ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں یا محمد الرسول اللہ مانتے ہیں آپ صرف محمد الرسول اللہ صرف کہتے ہیں ماننے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ کی زندگی ان کے طریقہ کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو آپ کو کافر سمجھا کر کے چلا گیا ہے کہ وہ سونے جندا کلمہ پڑی دے اندے آنکھیں لگی دے پنجابی کے اندر کہوں جندہ کلمہ پڑی دے اندے آنکھیں لگی دے مطلب کیا ہے جس کا کلمہ پڑا جاتا ہے پھر اس کی بات کو مانا جاتا ہے ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اپنی سانسوں کو اپنی زندگی کی ڈور کو ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیجیے وہ جہاں پر بٹھائے بیٹھ جائیں جہاں پر چلائے چل جائے اس چیز کا حکم دے کر گزریے اور وہاں تم رسو خوانا تو یہی تو مانا ہے جو تمہیں تمہارا پیغمبر کرنے کا حکم دے وہ कर گزرو جہاں سے روک دے وہاں سے رک جاؤ یہ زندگی ہے یہ माना آپ کو سلام کو ماننے کا اور تو پر لپیٹ کر کے خوشبو لگا کر کے اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے جہاں پر ہمارے بچوں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے یہ سمجھ لیا امام صاحب کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھنا ہم تو بزنس مین لوگ کاروبار لوگ ہیں رب کعبہ کے قسم ہے اس کتاب کے اندر آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ موجود ہے یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں ایک انجینئر جب کوئی مشینری بناتا ہے اور اس کے بعد ایک کتابچا لکھتا ہے اگر اس مشین اس کا اس, اس, اس کار کو اس مشین کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اس کتاب میں موجود ہے کائنات کرپ نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اے میرے بندے اگر تو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو پڑھ اس کے اندر میں نے ہر طریقہ لکھا ہے کہ تیری رات کیسی ہونی چاہیے تیرا دن کیسا ہونا چاہیے انداز کیسا ہونا چاہیے اور پڑھیے قرآن میں آخری پانچ منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں پڑھیے قرآن قرآن کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی دلائی گئی ہے آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے دیکھیے شورت محمد آیت نمبر 33 کائنات طرف اعلان کر کے کہتا ہے یا یادین اللہ اور الرسول اے ایمان والوں اللہ اور آیت نمبر اسی کائنات کا رب اعلان کر کے کہتے مَن رسول فقط عطا اللہ اس نے میرے نبی کی بات کو مانا اس نے میرے بات کو مانا آل عمران اجات <تُرْحَمُون> <تُرْحَمُون> کرو سورت النور آیت نمبرات کرب کہتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر کے زندگی گزارو اللہ سے جڑ کر کے زندگی گزار مگر چینا کرے وہ یہ نہ کہ حدیث رسول تو ایسے ہی ہے لیکن میرے امام کا کال ایسے ہے میرے گفتی کا بدبہ ایسے ہے میرے بڑے کی بات ایسے ہے میرے خاندان کا طریقہ ایسے ہے میرا لائف اسٹائل ایسا ہے میرا انداز ایسا ہے میری سوچ ایسے ہے میرا طریقہ ہے، کار ایسا ہے، یہ سارے سوال ہم ہی لوگ کرتے ہیں اس کے باوجود ہم وہ عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں آپ علیہ السلام کو سلام کی بات پر اعتماد نہیں ہوتا اور آئیے آخری تین منٹ کے اندر قرآن سنیے کائنات کا کرآن کی آیات کے الفاظ آپ کے دلوں پر دار دے اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے ہماری زندگی کے اندر بہتری آ جائے ہمیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کی بات پر یقین آ جائے کائنات کر بار ہاں مرتبہ یہی بات کہہ رہا ہے اور کے کے کو کی کی کر کر نمبر نمبر اللہ رسول زندگی اللہ جو تمہ تمہارا پیغمبر دے اسے لے لو جہاں سے روک دے وہاں سے رک جاؤ اس کا کیا معنی ہے اعتماد کرو یقین کرو جہاں سے روک دے اعتماد کر کے رک جاؤ جہاں کرنے کا حکم دے حکم کو مانو اعتماد کرو اور صورت الحساب آیت نمبر آیت نمبر بتیس آپ کے آکا کی اطاعت کا حکم صورت الحمران آیت نمبر ایک سو بتیس آپ کے نبی کی اطاعت کا حکم صورت الفال آیت نمبر ایک آپ کے نبی کی اطاعت کا حکم صورت الفال آیت نمبر 20 آپ کا حکم صورت المجاللہ آیت نمبر تیرہ آپ کے نبی کی اطاعت کا حکم کائنات کا کا یہی بات کہہ رہا ہے اللہ کی مان لو اللہ کے رسول کی مان لو اللہ پر اللہ کی بات پر یقین کر لو اللہ کے رسول کی بات پر یقینا بھی قرآن جواب دیتا ہے جس نے ایسا کر لیا جس نے آپ علیہ السلات کی بات پر اعتماد کر لیا وہ ہو گیا. اس کی دنیا بھی سدھر گئی اس کی آخرت بھی سبر گئی اس کی دنیا بھی سدھر گئی بلکہ جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اس کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی نہیں بلکہ جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا نم کا نوما تل عروس ہے میرے بندے سو جانا سے پہلی رات دن سو جاتی ہے اور پھر کائنات کرف خود اٹھائے گا اور پھر وہ میدان سجے گا بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت کائنات کرف آتا احتماد کرتے جنت ملے گی اور جنت کے اندر نبی علم تو سو کی کی اللہ اللہ خلا کیا ہوا نبی علیہ السلام کی بات پر اعتماد کر لو نبی علیہ السلام کی بات پر کر لو اب بے خبا کی قسم لے آپ